نل دین کویلوشوش بعد ما تبین لهم الہدى لن یضر اللہ شیئا لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت اس کے بعد کی کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی ایسے لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں منافقین مراد ہیں بعض کے نزدیک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مراد ہیں اور بعض کے نزدیک وہ مشرقین مکہ مراد ہیں جنہوں نے میدان بدر میں لڑنے والے کافروں کو کھانا کھلایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن منافقین نے اللہ اور اس کے رسول کی تکزیب کی لوگوں کو قبول اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روکا ان کی مخالفت کی ان سے جنگ کی حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا اور دین حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دلائل و براہین سے ثابت ہو چکی تھی وہ جان لیں کہ ان کے کفر و ارتداد کا نقصان انہی کو پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ظاہرین ایک اعمال کو رائے گاں کر دے گا اس لیے کہ کفر کی وجہ سے ان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا وسعبت عام کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے گا